أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخاعد إذ أنزر قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عِندَ الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممترنا بل هو مستعجلتن به ریح فيها عذاب علیم تدمر كل شيء بأمر ربعا فأصبحوا لا يراء الا مساکنهم كذالک نجزل قوم المجرمین ولقد مکناهم فيما امکناكم فيه وجعلنا لهم سماعا وابصارا وافئدا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 فلولا نسرحم الدین تخزوم وَذَلِكَ قربان وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ مقصد صورت الحقاف کا شرکف دعا کی نفی کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی بھی حاجتوں میں پکار کے لائق نہیں اس دعوے پر حوامیم میں گیارہ شبہات یہ وارد کیے گئے ہیں اور ان گیارہ شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں سورہ حامی مومن میں یہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلثین علیہ الدین وقال رب کمدعنی استجب القم ہو الحی لہ اللہ فدعہ مخلثین علین پھر سورۂ حامیم سجدہ میں اس دعوے پر چار شبہات وارد ہوئے تھے اور ان کے جوابات حامیم شعرا میں مزید تین شبہات اور ان کے جوابات سورہ زخرف میں آٹھواں شبہ کہ انہیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں آیت 86 میں اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ نے کسی کو شفاعت کا سفارش کا اختیار نہیں دیا سورہ دخان میں نواں شبہ ذکر کیا گیا تھا کہ شاید کہ سن لیں چھٹی آیت میں اس کا جواب دیا تھا ان نحو ہو سمیع سورہ جاسیہ میں کہ ہمارا دین پرانا ہے اور ہم پرانے دین کے تاب ہیں آیت 18 میں اس کا جواب دیا گیا سما جالنا کا اعلیٰ شریع من العمر فت سورہ احقاف اس صورت میں گیارہواں شبہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم جو انہیں پکارتے ہیں تو انہیں پکارنے میں فائدہ ہے اور ان کے تو ان کی پکار میں یہ آڑے وقت میں کام آتے ہیں مشکل وقت میں کام آتے ہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے مشکل وقت کے لیے الہ بنائے تھے قوم عاد اور ان کے بعد دیگر اقوام تو عذاب کے وقت ان کے کام کیوں نہیں آئے فلا ولا نثرحم الدین تخذو مندون اللہ قربان علیہ سورہ احقاف یہ ماقبل سورتوں کا خلاصہ بھی ہے اور اس میں گیارہواں شبہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے وز قرآد اس واقعے میں وہ گیارہواں شبہ ذکر کیا گیا ہے آیت اٹھائیس میں وہ جواب آتا ہے یہ واقعہ ایک جانب بطور تخویف دنیاوی بھی ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے تو دنیا میں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے دنیا میں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے اور اس واقعے میں اللہ کے پیغمبر کو تسلی بھی ہے اللہ کے پیغمبر کو تسلی بھی ہے گزشتہ آیات میں آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر بیس تک صورت کے آغاز میں ترغیب الاقرآن دیا گیا مطالبہ دلیل ان لوگوں سے کیا گیا کہ جو غیر غیر کو پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں کہ کوئی دلیل عقلی نقلی وہی پیش کریں اور اگر کوئی دلیل نہیں تو بڑے گمراہ ہو پھر زجر دیا گیا بے انکار القرآن زجر بے انکار الرسالہ کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبر پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے تو تین جوابات کل کے ساتھ دیے گئے یہ آیت نمبر آٹھ میں نو میں اور گیارہ میں تین جوابات دیے گئے اور پھر آیت نمبر پندرہ سے حقوق العباد کے سلسلے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی کہ اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور دو طرح کی اولاد ذکر کی گئی ایک وہ کہ جو ماں باپ کا حق پہچانتے ہیں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں ان کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں ساتھ میں اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں دوسری جانب وہ نافرمان اولاد کہ جنہوں نے جو نہ یہ اللہ کا حق جانتا ہے اور نہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں والدین ان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں لیکن وہ آخرت کا منکر ہے پھر دونوں کے لیے درجات کا اور بدلے کا ذکر کیا گیا اور آیت نمبر بیس میں ایک سوال کا جواب دیا گیا ایک سوال کا جواب دیا گیا آیت انیس میں کہا گیا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی تو ایک سوال آتا ہے ایک سوال یہ آتا ہے کہ کافر دنیا میں جو نیک اعمال کرتا ہے چلیں وہ جو دنیاوی اعمال ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ کافر کو اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے تو ان اعمال کی جزا اسے کیوں نہیں ملتی اور اگر اسے اس کی جزا اور اس کا بدلہ نہ دیا جائے تو یہ تو ظلم ہے تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ پہلے تو ان منکرین کا مقصد وہ آخرت تھا نہیں اسی لیے اور دنیا میں جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں لوگوں کی بھلائی کے کام کیے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے کام کیے ہیں لوگوں کی بھلائی کے ادارے بنائے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے ادارے بنائے ہیں تو اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اسی لیے یہ چیزیں انہیں دنیا میں ہی اس کا بدلہ وہ دے دیا جاتا ہے وہ شہرت کما لیتے ہیں دنیا میں اللہ انہیں شہرت دے دیتا ہے اور بہت سارا دنیا کا مال و متاحع وہ دے دیتا ہے اور یہ بھی دنیا میں بدلے کا دیا جانا ہے کہ کفر پر اور شرک پر فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں کی جاتی یہ بھی ان کا بدلہ ہے بلکہ انہیں مہلت دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی نعمتیں اور مال و متاحع یہ بھی کثیر مقدار میں یہ دیا جاتا ہے صحیح مسلم میں انصبن مالک کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نہ تو ایمان والے کے ساتھ ایک نیکی کا ظلم کرتا ہے بلکہ ایمان والے کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے وہ ام الکافر اور جہاں تک ایک کافر کی بات ہے فیوت بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا عمل فِي اللہ دنیا دنیا میں اس نے جو اعمال نیکی کے کیے ہیں تو انہیں دنیا میں ہی اس کا بدلہ وہ دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں چونکہ آخرت اس کا مقصود نہیں ہے تو اسی وجہ سے آخرت میں اسے کچھ نہیں ملتا آخرت میں اسے کچھ وہ نہیں ملتا تو عایت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے دنیا میں اپنا حصہ وہ لے لیا فائدہ اٹھا لیا اور دنیا کی نعمتوں سے مزے وہ اڑا لیے تو ابن آیات میں تخویف ہے تخویف دنیاوی اور ساتھ میں مبلغ کو تسلی بھی ہے وسق و اور یاد کرو اقعات آد میں سے ایک کو آدھ کے بھائی کو لیکن اس سے پہلے ہم نے سورہ آراف میں سورہ حود میں اور کئی صورتوں میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اخ کی نسبت یہ جب قوم کی جانب کی جائے تو مفصرین کہتے ہیں اے واحدمنہ ہم وجہ یہ کہ پیغمبر کا نصبی رشتہ تو ہوتا ہے لیکن وہ جو دینی رشتہ ہے پیغمبر ایک مشرق قوم کا دینی بھائی وہ نہیں ہوتا ہاں نسبی طور پر ٹھیک ہے وذکر اقعاد اور یاد کرو عاد میں سے ایک کو یعنی حود علیہ السلام کو اقاط سے مراد حضرت عود علیہ السلام ہے عذ انضر قوم ہوں جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو بال احقافی میں سورت کے آغاز میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ احقاف یہ جمع ہے حقفن کی اور حقف عربی لغت میں اصل میں حقف یہ ایک جانب جب ایک ریت کا تودہ ایک بڑا لمبا تودہ اور ڈھیر ہوتا ہے اور ایک جانب کو وہ خم کھائے ہوئے ایک جانب کو میلان کیے ہوئے وہ ہوتا ہے تو حقف اصل میں میلان کو کہتے ہیں اور خمدار کو کہتے ہیں تو یہ بھی ریت کے وہ تودے تھے اور ریت کے وہ ٹیلے تھے خمدار تھے مستطیل شکل میں لیکن پہاڑ جتنے بڑے نہیں اور یہ جگہ اصل میں پہلے پہل حضرموت یہ یمن کے شمال میں واقع ہے یمن کے شمال میں لیکن آج کل یہ سعودی عرب کا حصہ ہے رب الخالی یہ علاقہ ہے اور یہ حضرہ موت اس جانب یہ واقع ہے حضرت موت یمن کی جانب تو اخقاف اور قوم عاد یہیں پہ آباد تھی اور یہی ان کا مسکن تھا عض عنظ رقو مہو اور احکاف وہاں پہ وہ جو ریت اور ریگستان ہے ریت کے ٹیلے ہیں تو یہ وہی جگہ مراد ہے جب ڈرایا تھا انہوں نے اپنی قوم کو بال احقاف کے مقام میں وقد خلطن نظر ممبئی نے یہ دئی و یہ واو حالیہ ہے اور حال یہ ہے کہ تحقیق گزر چکے تھے ڈرانے والے نظر جمع ہے نذیر کی نظیر ڈرانے والا اور حال یہ تھا کہ گزر چکے تھے ڈرانے والے ممبئی ہی اسہود علیہ السلام سے پہلے ومنخلفی اور ان کے پیچھے بھی بظاہر اس سے یہی نظر آتا ہے کہ حضرت حود سے پہلے حالانکہ قرآن عام طور پہ حضرت نوح کے بعد جو قوم ہلاک کی گئی ہے تو وہ قوم عاد ہے اور قرآن جس پیغمبر کا ذکر کرتا ہے وہ حضرت ہود علیہ ہیں لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہود اور نوح کے درمیان بہت سارے ڈرانے والے وہ آئے ہیں نظیر کا اطلاق پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے اور نذیر کا اطلاق حق پرستوں پہ بھی ہوتا ہے وقد خلطن نظر ممبئین ادئی ہی ومنخلفی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حوت سے پہلے ممکن ہے کہ بہت سارے پیغمبر یہ گزر چکے ہوں حضرت نوح کے بعد وقد خلطین نظر ممبئی ادئی ہی ومن خلفی اور حال یہ ہے کہ گزر چکے تھے ڈرانے والے ممبئی یہ دئی ہی حضرت حوت سے پہلے من خلفی اور ان کے بعد بھی کس بات پر یہ پیغمبر گزرے تھے اور وہ ڈرانا وہ کس چیز سے تھا تو اللہ تعبدو بدھو اللہ کہ تم عبادت نہ کرو اللہ اللّہ سوائے اللہ کے کسی کی بھی عبادت نہ کرو کسی کی بھی سوائے اللہ کے بندگی نہ کرو کسی کی بھی اللہ کے بغیر پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے کہ صرف اس کے سامنے ماتا ٹیکا جائے اور اللہ ہی کو حاجتوں میں پکارا جائے نظر و نیاز اور منت صرف اسی کے نام کی مانی جائے اناف علیکم آزاب یوم ناظیم بے شک میں ڈراتا ہوں تمہیں آذاب یوم ناظیم اس بڑے دن کے عذاب سے اس بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں اور انذار اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی خیرخواہی وہ بھی ڈھونڈی جائے لوگوں کی خیرخواہی وہ بھی تلاش کی جائے اور ساتھ میں ڈرایا بھی جائے انذار صرف ڈرانے کو نہیں کہتے بلکہ انظار میں وہ جو خیرخواہی ہوتی ہے تو ساتھ میں وہ بھی بتانا مقصود ہوتا ہے تو یہاں پہ حضرت ہود نے وہ عقیدہ بھی بتایا ہے کہ جو خیرخواہی والا عقیدہ ہے اور وہ ہے اللہ تعبدو اللہ اور ساتھ میں انی اخافو علیکم عظیم اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے تو انذار میں یہ دونوں چیزیں یہ مراد ہوتی ہیں قالو تو انہوں نے کہا اجے تنا لتاف تو انہوں نے کہا کہ آیا آئے ہو تم ہمارے پاس لتاف عن ان تاکہ تم پھیر دو ہمیں عن آلحتینہ ہمارے حاجت رواؤں سے ہمارے باپ دادا کے دین کو اجاڑنا چاہتے ہو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے تم پھیرنا چاہتے ہو آلو اجے تنا عن فنا تو انہوں نے کہا کہ آئے تم پھیرتے ہو آئے تم آئے ہو ہمارے پاس لتا تاکہ تم پھیر دو ہمیں ہمارے حاجت رواؤں سے تو اگر بات اسی طرح ہے کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیرنے آئے ہو تو فاتنا بما بیما تعدنا پسلے پس آؤ ہمارے پاس بما وہ عذاب تعید تعیدنا وعدے سے بھی ہے اور وعید سے بھی ہے کہ تم وعدہ کرتے ہو ہمارے ساتھ یا تم ڈراتے ہو ہمیں ان من تمین اگر ہو تم سچے تو چلو لے او وہ عذاب جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو یا تم ہمارے ساتھ اس کا وعدہ کر رہے ہو قال تو کہا ہُو علیہ السلام نے انما العلم عند اللہ بے شک علم عذاب کا عند اللہ, یہ اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے یعنی تم لوگ مجھ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو کہ میں عذاب لاتا ہوں یہ میرا ڈومین نہیں ہے یہ میرا اختیار نہیں ہے بلکہ علم عذاب کا یہ اللہ کے پاس ہے اور یہ میرے پاس نہیں تو پھر تمہارا کیا کام ہے میرا کام یہ ہے وہ ابلکم ارسل تو بھی ہی اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ احکام ارسل تو بھی کہ جن کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں میرا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور میں وہی تبلیغ کر رہا ہوں میرا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے اور میرا فریضہ یہی ہے ہاں تم لوگوں کا یہ مطالبہ مجھ سے عذاب کا یہ جہالت ہے ولا کن اراکم قوم تجہلون اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں قوم ایسی قوم تجہلون جہالت کرنے والے تم جاہل قوم ہو اور یہ تمہاری جہالت ہے جہالت عیسائیت میں دو جملے اس سے پہلے ذکر کیے گئے ایک یہ کہ مجھ سے تم لوگ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ جو میرے بس میں ہی نہیں ہے مجھ سے تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو اور یہ میرے بس اور اختیار میں نہیں ہے مجھ سے یہ مطالبہ کرنا یہ بھی تم لوگوں کی جہالت اور نادانی ہے اور جو چیز میں لایا ہوں اللہ کا پیغام میں لایا ہوں وہ تو میں پہنچا رہا ہوں اسے مانتے نہیں تو یہ بھی تم لوگوں کی جہالت ہے جو چیز میں تم لوگوں سے ماننے کا مطالبہ کر رہا ہوں وہ مانتے نہیں اور جس کا میں نے دعوی نہیں کیا مجھ سے وہی مانگ رہے ہو تو یہ تو جہالت ہے اور نری جہالت ہے ولاکن یار قومن تجہلون لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں قوم جاہل فلما ر او آردم مستقبل او دیتی یہ سلسلہ یہ چلتا رہا اور ان پر جب عذاب کا وقت آیا تو یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ تین سال تک ان پر بارش نہیں برسی اور تین سال تک ان پر خشک وہ قائم رہی تین سال کے بعد پھر ان پر بادل آئے ہیں اور پھر اس بادل میں عذاب تھا اور اس با ان بادلوں نے عذاب ان پر برسایا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِذًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ پس جب انہوں نے دیکھا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِذًا پس جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو حالانکہ عذاب ابھی شروع نہیں ہوا لیکن وہ عذاب بادلوں کی شکل میں آیا تھا اور ان کا تو یہ خیال تھا کہ یہ ہم پر بادل یہ بادل ہم پر برس پڑیں گے اور ہم پر بارش برسے کی اور یہ خوش یہ ختم ہو جائے گی فلم مارا اوہ آر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو آر بادل کی صورت میں آردن یہاں پہ مراد بادل ہیں فلم مارا اوہ آر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو آردن بادل کی صورت میں مستقبل اودیتی کہ وہ سامنے آتا ہوا او تہم ان کے میدانوں کی طرف اور ان کے ٹھکانوں کی طرف ان کے گھروں کی طرف یہ بادل ان کے میدانوں اور ان کے ٹھکانوں کی طرف ان کی بستی کی طرف سامنے آتا ہوا وہ آ رہا ہے قالو تو یہ بڑے خوش ہوئے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہیں ہم پر برس پڑیں گے قالو تو انہوں نے کہا ہاد مم تیرو نا یہ بادل ہیں مم ہم پر برسنے والا ممترونا ہم پر برسنے والا یہ بادل ہم پر برس پڑیں گے یہ اللہ فرماتے ہیں یہ بادل نہیں ہے کہ جو تم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں بل ہوا مستل تم بھی بلکہ یہ وہ عذاب ہے استاجل تم بھی ہی جیسے انہوں نے پہلے کہا فاتنا بما تعیدہ انکن تمن سادقین لے آ وہ عذاب تو اللہ فرماتے ہیں بل ہو امستاجل تم بھی بلکہ یہ وہ عذاب ہے کہ تم جلدی مانگتے تھے بھی اسے اس عذاب پر تم جلدی کر رہے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب لے آؤ ری حن فی عذابن علیم یہ ہوا ہے کہ جس میں دردناک آذاب ہے تو دم میرو کلشئی ام بمر رب ہا تو دم میرو کلشئی ام بمر رب ہا یہ اکھاڑ پے گی اور یہ ہلاک کر دے گی تو دمر تدمیر ہلاک کرنا تو دم یہ ہلاک کر دے گی ہر ایک چیز کو بے امر رب ہا یہ ہوا بے امر رب بہا اپنے رب کے حکم سے فاضبح اللہ یورا اللہ مساک قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ جو ہوا ہے تو اس کے بارے میں قرآن جگہ جگہ تذکرہ کرتا ہے جیسے سورہ فصلت آیت نمبر سولہ میں بھی گزرا تھا فارسلنا علیہم سرسرن فی ایام وہ تیز ہوا ہم نے ان پر بھیجی اور ان پر وہ منحوس دن تھے اور سورہ ہاکہ آیت نمبر چھتا آٹھ میں یہ عذاب ان پر سات راتیں اور آٹھ دن یہ جاری رہا سخ رہا علیہ الن و سمانی ایام یہ عذاب ان پر سات دن اور آٹھ, سات راتیں اور آٹھ دن یہ عذاب ان پر جاری رہا اسی طرح قمر آیت نمبر انیس بیس میں یہ آتا ہے سورہ کمر آیت نمبر انیس بیس میں ماتت اور منش ان اتت علیہ اللہ جات ہو کر رمیم کہ وہ ہوا جس چیز پر بھی گزرتی تھی تو اس کو چورے کی طرح وہ رکھ دیتی تھی بالکل چورا چورا اسے کر دیتی تھی اسی طرح قوم عاد کے ہر فرد کو وہ اٹھاتی تھی اور اسے وہ جو ہوا وہ نیچے زمین پر دے مارتی تھی تو وہ ذرہ ذرہ وہ ہو جاتا از ارسل علیہم الرّیم تو یہ سورہ زاریات میں بھی اس کا تذکرہ یہ آتا ہے سورہ قمر میں بھی اور دیگر کئی صورتوں میں اس ہوا کا تذکرہ یہ آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب بادل آتے ہوائیں چلتی تیز ہوائیں امل ممنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کاننبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عصفت ری جب تیز ہوائیں چلتی تو اللہ کے پیغمبر دعا مانگتے اللہ انی اسلو خیر و خیر معافی ہا یا اللہ میں تم سے اس ہوا کی خیر مانگتا ہوں اور جو خیر اس ہوا میں ہے اللہ وہ مانگتا ہوں و خیر رما عر سے ہی اور وہ خیر مانگتا ہوں کہ جس کے ذریعے یہ ہوائیں بھیجی گئی ہیں وہ اعود بکم شر رہا و شرمافی ہی وہ شررما عر سے لدبی ہی اور اے اللہ میں اس کے شر سے اور اس میں موجود شر سے اور جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہیں اے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور جب بادل آتے حدیث میں آتا ہے وہ ادا تخل سما بادل آتے تو اللہ کے پیغمبر کے چہرے کا رنگ و متغیر ہو جاتا ام المومنین عائشہ کہتی ہیں خرجہ و دخلا باہر نکلتے اندر داخل ہوتے اقبلا و ادبرا آگے ہوتے پیچھے ہوتے اور پریشان ہوتے پھر جب بارش برسنا شروع ہوتی سر ہو تو اللہ کے پیغمبر ان سے وہ خوف زائل ہو جاتا اور وہ خوش ہو جاتے امل مومنین عائشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اس پریشانی کی وجہ کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لال یا عائشہ کما قال قوم عادن عائشہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جیسا کہ قوم عاد نے کہا تھا کہ ہاذرونا یہ بادل ہیں اور یہ ہم پر برس پڑیں گے لیکن آج ہمارا کیا حال ہے اور بادلوں کا کیا حال ہوتا ہے کیسی ہوائیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں لیکن ہم ہمارے ماتے پہ وہ تھوڑی سی وہ شکن اور وہ بل وہ بھی نہیں آتی اور تھوڑا سا بھی ہمیں پریشانی کا احساس وہ نہیں ہوتا اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نصر تو بصبا و اہلک میری مدد وہ صبا ہوا کے ساتھ کی گئی ہے یہ وہ مشرقی ہوا ہے کہ جو گرم ہوتی ہے اور خشک ہوا ہوتی ہے اور عموماً اللہ کے پیغمبر کو یہ اسی کے ذریعے کافروں کے خلاف مدد کی جاتی تھی عَادٌ بِالدبور اور قوم عاد وہ مغربی ہواؤں کے ساتھ کے جو ٹھنڈی ہوائیں تھیں اور خشک ہوائیں تھیں تو اس کے ذریعے ان کی ہلاکت وہ کی گئی ہے ریحی آزاب عذاب علیم یہ ہوا ہے کہ جس میں عذاب دردناک تھا تو دم رکل بے امرا ہلاک کرتی تھی یہ ہوا کل ہر ہلاک کرے گی یہ ہوا ہر ایک چیز کو اپنے رب کے حکم سے لا اللہ پس صبح کی انہوں نے لا اللہ تو لا تو نظر نہیں آ رہا تھا تو دکھائی نہیں دے رہا تھا اللہ مساک مگر ان کے کھنڈرات یہاں پہ مساکن عذاب کے بعد جب یہ عذاب گزر چکا تو انہوں نے صبح کی لا یورا اللہ مساکنہم کے تو دکھائی نہیں دیتے تھے اللہ مساکنہم کے مگر ان کے کھنڈرات وہ آباد جگہ وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی کیا یہ صرف ان کا انجام تھا اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا بھی یہی جرم ہو تمام مجرموں کا یہی حال ہے کدالکن ذل قوم المجرمین اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم قوم مجرموں کو و لقد مک کمفی کوئی کہہ سکتا ہے کہ قوم عاد شاید کمزور ہوں گے شاید کمزور ہوں گے اور ان اس کمزوری کی وجہ سے شاید ان کے پاس اتنے اسباب اور یہ وسائل یہ نہیں ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ لقد مکن فی ماں ام مکناکمفی ہی اور تحقیق ہم نے جگہ دی تھی انہیں اور ہم نے قدرت دی تھی انہیں فی ماں ام فی ہی اور تحقیق ہم نے جگہ دی تھی انہیں فیم اس ساز و سامان میں یعنی وہ اشیاء اور وہ ساز و سامان اور اسباب ہم نے انہیں دیے تھے ام مک کرنا فی ہی یہ ان یہ نافیہ ہے کہ ہم نے جگہ نہیں دی تمہیں اور ہم نے نہیں جمایا تمہیں فی ہی اس میں جو ساز و سامان اور جو اسباب اور جو کشادگی ہم نے انہیں دی تھی ساز و سامان میں وہ کشادگی اور وہ چیزیں ہم نے تمہیں نہیں دی ان کی بدنی ساگ بڑی بڑی باڑیاں بڑی بڑی بڑی, بڑی بڑے, بڑے بڑے تنے اور قوت والے اور طاقت والے اقتدار والے تھے نہ تو وہ قوت باد بعد والے لوگوں میں رہی اور اسی طرح بہت سارے خزانوں کے وہ مالک تھے وجالہ للحہم سںہ ابسارراں و افائہ اور ہم نے بنائے تھے ان کے لئے اور ہم نے ٹہرائے تھے ان کے لئے کان وہ ابساررن اور آنکھیں وافادہ اور دل کان سننے کے لئے آنکھیں دیکھنے کے کےئے اور دل غور اور فکر کرنے کے لئے۔ فہما اغہ عنہم سہم والہ ابسارروہم والا اف تو کوئی فائدہ نہیں دیا انہیں۔ انہیں سم ان کے کانوں نے بلا ابسار نہ ان کی آنکھوں نے ولا اس وجہ سے کہ وہ تھے وہ انکار کرنے والے بےآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا وہا کبھی ما کانو بھی یس اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے کہ تھے وہ اس کا مذاق اڑانے والے ان پر وہ آذاب نازل ہوا کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے قلعے اور وہ آذاب اب قوم آگ کے بعد دیگر قوموں کو بھی اللہ نے ہلاک اور تباہ کیا ہے ولق اہلک من قور اس میں بھی تخویف ہے تخویف دنیاوی اور تحقیق ہم نے ہلاک کیا ہے ماہولم وہ جو تمہارے ارد گرد ہیں تو ما حولکم سے مراد کیا ہے یعنی من القورا بستیوں میں سے بستیوں میں سے تمہارے ارد گرد ہم نے بہت ساری بستیاں اور اقوام یہ ہلاک کی ہیں شاید اللہ نے انہیں پیغام صحیح طور سے نہ نہ پہنچایا ہو قرآن کہتا ہے وہ سررفن اور ہم نے طرح طرح بیان کی ہیں بیان کیے تھے انہیں دلائل صرفنا تصریف یعنی ترہ ترہ اندازوں سے ہم نے انہیں توحید بیان کیا تھا قرآن میں یہ توحید کے بیان کا انداز آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے طریقے پر اللہ توحید بیان کرتا ہے تاکہ اگر ایک طریقے سے بندے کو سمجھ نہ آئے دوسرے انداز سے ذہن میں وہ بیٹھ جائے وَصَرَّفْنَ الْآیَاتِ اور ترہ ترہ بیان کیے تھے ہم نے دلائل کس لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ بعض آئیں اور وہ لوٹ آئیں شرک سے اب سوال یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے اسی مشکل وقت کے لیے اپنے آلیہ بنائے تھے پیغمبروں کی مخالفت ہی وہ اسی لیے کرتے تھے کہ انہوں نے غیروں کو الہ بنایا تھا اور اللہ کے بغیر کارساز اور مددگار بنایا تھا تو وہ ان کے کام کیوں نہیں آئے فلا سر و لدین تخزو مندون اللہ تو پس کیوں مدد نہیں کی اور یہ قوم آت قوم سموت اور ساروں کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اختلاف ہی اسی بنیاد پہ کیا تھا فلاح من دون تخزو مندون قربان یہ اللہ اتخذو یہ نسرا کا فاعل ہے یہ نسرا کا فاعل ہے اور یہ ہم ضمیر یہ اس کا یہ خضو کا یہ اتخذو کا پہلا مفرول اور قربان یہ مفرول لہو ہے اور آل یہ مفعول مفرول ثانی ہے فل نثر وم الدين تخزو مندون اللہ قربان تو پس کیوں مدد نہ کی؟ تو پس کیوں مدد نہیں کی ان کی الدینہ ان لوگوں نے اتخذو من مندون اللہ کہ جن کو بنایا تھا انہوں نے ان مشرقین نے مندون اللہ اللہ کے بغیر قربان تقرب کا ذریعہ نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ اعلی یعنی وہ مددگار اور حاجت روا جن کو انہوں نے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنایا تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے اور یہ ہمیں اللہ کے ہمارے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے تو انہوں نے آڑے اور مشکل وقت میں ان کا ان کی مدد کیوں نہ کی فلاح سرحم الدین تخد مندون اللہ قربان علیہ کیوں مدد نہیں کی وجہ یہ بلزول بلکہ وہ گم ہو گئے آن ان سے کھو گئے ان سے اور وہ مشکل وقت میں پھر وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے وزال اور وجہ کیا تھی کیونکہ ان کا یہ سارا عقیدہ یہ جھوٹ پر مبنی تھا ہم اور یہ ان کا جھوٹ تھا یہ ان کا وہ تراشا ہوا جھوٹ تھا افق اصل میں ہر وہ چیز کے جو اصل حقیقت سے وہ پھیر دی جائے تو اس کے لیے افق جو ہے وہ استعمال ہو اسی لیے جھوٹ کو بھی کیونکہ وہ بھی اصل حقیقت سے وہ پھیری گئی چیز ہوتی ہے تو اسی لیے اسے افق کہتے ہیں اسی لیے تہمت کے لیے بھی ام المن عائشہ پر قرآن نے اس کو افق سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق وہ نہیں تھا وزال کاف اور یہ ان کا جھوٹ تھا تراشا ہوا جھوٹ تھا وہ ماکانوی افترون اور وہ جو تھے جے اپنی طرف سے گھڑنے والے افطرا کرنے والے انہوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ یہ گڑا تھا وَسْكُرْ أخا عاد اور یاد کرو عاد میں سے ایک کو یعنی حضرت ہُو علیہ السلام کو جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو بالحقافی وہ ریت کے لمبے تودوں میں اور ریت کے وہ لمبے ٹیلوں میں یعنی اس مقام میں اخقاف کے مقام میں وقد وَقَدَخَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ اور حال یہ ہے کہ گزر چکے تھے گزر چکے ہیں ڈرانے والے حضرت حوت سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی اس بات پر کہ تم بندگی نہ کرو کسی کی بھی سوائے اللہ کے اِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب سے قالو تو انہوں نے کہا کہ آئے تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہم پھر دو ہمیں انعال حتنا ہمارے حاجت رواؤں سے تو اگر ایسی ہی بات ہے تو لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب کہ تم ہم سے وعدہ کرتے ہو یا تم ہمیں ڈراتے ہو اگر ہو تم سچوں میں سے کالا تو کہا ہود نے کہ بے شک عذاب کا علم اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں میرا کام یہ ہے اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ احکام کے جس کے ذریعے کے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں قوم جاہل کہ جو چیز میں تم لوگوں سے ماننے کے لیے آیا ہوں وہ مانتے نہیں اور جو کام میرا ہے نہیں مجھ سے وہ مطالبہ کر رہے ہو جاہل ہو فلم مارا او ہو جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو آردن بادل کی صورت میں مستقبل او دیتے سامنے آتا ہوا ان کے ٹھکانوں اور ان کے میدانوں کی طرف ان کی وادیوں اودیا وادیوں کی طرف ان کے میدانوں کی طرف قالو تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا نہیں یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے استاجل تم بھی کہ تم جلدی مانگ رہے تھے اسے اور یہ ہوا ہے کہ جس میں عذاب دردناک ہے یہ اکھاڑ پینکے گی اور یہ ہلاک کر دے گی ہر ایک چیز کو اپنے رب کے حکم سے فاس بحوتو پس وہ ہو گئے یا پس انہوں نے صبح کی لا یورائلہ مساکنہم تو پس دکھائی نہیں دے رہے تھے مگر ان کے کھنڈرات اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں قوم مجرموں کو اور تحقیق ہم نے انہیں جگہ دی تھی فی ما اس سازو سامان میں اور اس فراخی اور کشادگی میں کہ ہم نے تمہیں جگہ نہیں دی فی ہی ان نعمتوں میں یعنی جو کشادگی ہم نے انہیں دی تھی وہ چیزیں ہم نے تمہیں نہیں دی اور اس سے پہلے گزرا تھا وما معشار ما تمہیں ان کا وہ میں حصہ وہ بھی نہیں ملا و جال نہ لم سماؤں اور ہم نے بنائے تھے ان کے لیے کان آنکھیں اور دل تو فائدہ نہیں دیا انہیں ان کے کانوں نے اور نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے دل سے انہوں نے غور نہیں کیا کانوں سے انہوں نے حق نہیں سنا اور آنکھوں سے انہوں نے حق نہیں دیکھا من ان ذرہ برابر اس وجہ سے کہ تھے وہ انکار کرنے والے اللہ کی آیتوں کا اور نازل ہوا ان پر وہ عذاب کہ تھے وہ اس کا مزاق اڑانے والے ولقد احلکنا اور تحقیق ہم نے حلاک کیا تھا اور ہم نے حلاک کیا ہے وہ بستیاں حولکم کے جو تمہارے ارد گرد ہیں من القرآن یعنی بستیوں میں سے اور ہم نے طرح طرح بیان کیے تھے انہیں دلائل تاکہ وہ پلٹ آئیں شرک سے پس مدد کیوں نہیں کی ان کی ان کی لوگوں نے کہ جنہیں بنایا تھا ان مشرکین نے اللہ کے بغیر تقرب کا ذریعہ اور نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ آلیہ یعنی وہ حاجت روا اور مشکل کشا بلزان ہوم بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے اس مشکل وقت میں اور وہ دور تک نظر نہیں آتے تھے اور یہ ان کا جھوٹ تھا و مکان یفترون اور وہ جو تھے یہ اپنی طرف سے گھڑنے والے واخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمی